ولا يجوز اجاره المشاع عند ابي حنيفه ترحمه الله تعالى وقال رحمهم الله اجاره المشاع جائزة ويجوز استجار الذر باجره المعلوم ويجوز بطعامها وكسوتها عند ابي حنيفه ترحمه الله بي سبق میں تربیت کے مسائل چل رہے تھے کہ اجارے کو دائر کر دینا دو عملوں میں یا دو وقتوں کے اندر وغیرہ گئی تو مثلا ایک شخص اپنا کپڑا لے گیا درزی کے پاس اور درزی کو کہا اگر اس کپڑے کو آپ نے رومی انداز میں سیا تو میں آپ کو دو دیر دوں گا اور اگر آپ نے اس کو فارسی انداز میں سیا تو میں نے میں آپ کو ایک دیر دوں گا اب یہاں پر اجرت بھی مشغول ہو گئی عمل بھی مشغول ہو گیا طے نہیں ہوا عمل کیا ہوگا اور جب عمل طے نہیں ہوا تو اجرت کا بھی پتا نہیں ہے تو یہ اس نے دائر کر دیا عمل کو بھی دو عملوں میں اور اجرت بھی دائر ہو گئی دو اجرتوں میں تو عمل بھی مشغول ہے اجرت بھی مشغول ہے لیکن صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جائز ہے اس لیے کہ اجارے کے اندر انسان جو عمل کرنے والا ہے تو اجرت کا مستحق جو ہے وہ عقد کرتے ہی نہیں ہوتا بلکہ جب وہ عمل کر لے گا اس وقت کیا ہوگا اجرت کا مستحق ہوگا بھائی اور جب عمل کر چکے گا تو اس وقت تو عمل بھی متعین ہو چکا اور اس عمل کی اجرت بھی متعین ہو چکی دوسری دوسرا مسئلہ پڑا تھا آپ نے گزشتہ سبق میں کہ ایک شخص کسی درزی کے پاس مثلاً کوئی کپڑا لے جاتا ہے اور دو وقتوں کے درمیان عمل کو دائر کر دیتا ہے کہ اگر یہ کپڑا تم نے آج سیا تو میں تمہیں دو درہم دوں گا اور اگر آپ نے یہ کپڑا یہ کل سیا تو میں آپ کو ایک درہم دوں گا میں نے تفصیل بتلائی تھی کہ یہاں تین مذاہب ہیں امام ظفر رحم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں شرطیں فاسد ہیں اور یہ اجارہ فاسد ہے صاحبین رحم اللہ فرماتے ہیں دونوں شرطیں جائز ہیں اور وہ جو بھی عمل کر لے گا اس کے مطابق اسے اجرت دی جائے گی جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں اگر اس نے پہلے یوم کے اندر پہلی شرط کے مطابق اس نے کیا کیا کپڑا سی دیا تو اسی دن والی اس کو اجرت دی جائے گی اور اگر دوسرے دن کے اندر اس نے کپڑا سیا تو پھر یہ ایک کیا ہے دن تو یہ پھر اجارہ فاستدہ ہے اور یہاں پر اس کو اب جو مصمہ جو اس نے اجرت ذکر کی ہے اور اجرت مثل اس جیسے کام کی جو اجرت ہوتی ہے ان دونوں میں سے جو کم ہوگا وہ اس کو دے دیا جائے گا بھائی امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل بیان ہوئی تھی وہ فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو یہاں دو چیزیں اس نے ذکر کر دیں ایک عمل ذکر کیا اور ایک وقت کو ذکر کر دیا اور وقت کس لیے ذکر کیا جاتا ہے اجارے میں توقید کے لیے وقت کو متعین کرنے کے لیے تو عمل کے ذکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے محفوظن عالیہ عمل ہے اور وقت کے ذکر سے پتا چلتا ہے کہ محفوظن علیہ تسلیم میں نفس ہے بھائی تو لہذا اب بظاہر یا قد فاسد ہونا چاہیے لیکن ہم اس کو فساد سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں کہ وقت کو توقیف کے لیے نہیں بناتے بلکہ وہ جو اس نے وقت ذکر کیا وہ جلدی یا سہولت کیلئے کے لیے ہے بھائی کس کے لیے ہے تو وقت کا مسئلہ تو حل ہو گیا معلوم ہوا معقود عالیہ کیا چیز ہے عمل ہے لیکن پھر بھی خرابی دور نہیں ہوتی معقود عالیہ ہو گیا عمل اور اس نے کیا کہا تھا آج سیا تو دو درہم کل سیا تو ایک دیر تو عمل تو ایک ہی ذکر ہو رہا ہے سلائی آج بھی سینے کا ذکر کل بھی سینے کا ذکر اور دنوں کا جو ذکر ہے کہ آج سیا تو دو درہم یہ آج کا ذکر کر رہا ہے جلدی کے لیے اور کل کا ذکر کر رہا ہے سہولت کے لیے تو اسی سلائی کے بدلے میں اس نے کہا آج سیا تو دو درہم ایک آخد یہ ہو گیا دوسرا کہا کل سیا تو ایک ایک دیر یہ ایک درہم ہم اسی سلائی کے بدلے میں آ گیا تو ایک عمل کے بدلے کتنی اجرتیں آ گئیں دو اجرتیں آ گئیں تو سلائی ایک ہے گویا وہ, وہ اس کو یوں کہہ رہا ہے کہ یہ کپڑا اگر آپ نے سیا تو میں آپ کو دو درہم یا ایک درہم دوں گا جلدی کر دیں ذرا مجھے آج دے دیں سہولت چاہتے ہیں تو مجھے کل دے دیں تو اجرت دیکھو اس نے کہا دو درہم دوں گا یا ایک دیر ہم دی کیا ہوا اجرت مجبور, مجبور, مجبور ہو گئی تو یہ یوں کہ ہر ہر دن کے اندر دو اجرتیں آ گئیں آج کے دن سیا تو کیا دوں گا دو درہم دوں گا یا بھائی وہ آج کے دن کا ذکر تو اس نے جلدی کا کیا کے لیے کیا ہے اجرتیں تو کتنی ذکر ہو گئی اسی سلائی کے مقابلے میں دو اجرتیں ذکر ہوئی تو لہذا آج کے دن میں بھی دو اجرتیں ذکر کل کے دن میں بھی دو اجرتیں ذکر لہٰذا یہ آفت درست نہیں اجرت مجبور ہوئی آفت فاسد ہے صاحب فرماتے ہیں کہ جو آج کے دن ہے جو ذکر کیا اس نے اس کو ہم توقید کے لیے بنا لیتے ہیں اور جو کل کے دن کو اس نے ذکر کیا اسے تعلیق کے لیے بنا لیتے ہیں کے کیا, کیا معنی یعنی اس اجارے کی انتہا ہے آج کے دن بھائی آج کا دن جیسے گزرے گا میں نے کہا یہ کپڑا اگر آپ, آپ نے سیا تو دو درہم دوں گا یہ آج کا ذکر ہے توقیق کے لیے معلوم ہوئے جو دو درہم والا اجارہ ہے اس کی حد کہاں تک ہے آج کے دن تک ہے جیسے ہی آج کا دن گزرے گا یہ والا عقد بھی ختم ہو جائے گا اور وہ کل کا جو دن ذکر کیا وہ آقد بھی کل سے شروع ہوگا جیسے آپ کسی سے مکان کرایہ پر لیتے ہیں اس سے آقد تو کر لیا لیکن آپ نے کیا کہا اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے عقد شروع ہوگا یعنی میں رہنا شروع کروں گا تو مستقبل کی طرف آپ نے نسبت کر دی تو یہاں پر بھی جو اس نے کل کل کا ذکر کیا وہ مستقبل کی طرف نسبت کر دی اور یوں کہا کہ یہ جو اگلا آقد ہے وہ کل شروع ہوگا وہ کیا ہوگا تو وہ کل شروع ہوگا وہ آج آقد ہے ہی نہیں تو آج کے دن صرف آج والی اجرت ہے اور جب آج کا دن گزرے گا تو یہ دو درہم والا آقد ختم ہو جائے گا اور کل وہ دوسرا آقد شروع ہو جائے گا کتنے درہم والا اے اے ایک درہم والا تو آج کے دن میں بھی صرف ایک اجرت کل کے دن میں بھی صرف ایک اجرت لہذا آکد صحیح ہے بھئی. کوئی جہالت نہیں ہے اس سمند میں اجرت میں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن کو ہم توقید کے لیے نہیں بنا سکتے اس لیے کہ اگر ہم اس کو توقید کے لیے بنائیں گے تو اس صورت میں آفد فاسد ہو جائے گا کیونکہ وہ عمل بھی ذکر کر رہا ہے اور وقت بھی عمل کا ذکر چاہتا ہے عمل معقود العلی ہونا چاہیے اور توقید سے پتہ چلتا ہے کہ معقود اللہ کیا ہونا چاہیے تسلیم میں تو دونوں کے ذکر سے توقد ہی فاسد ہو جاتا ہے لہذا ہم آج کے دن کو کس کے لیے بنا لیتے ہیں جلدی کے لیے بنا لیتے ہیں تو وقت تو بیچ میں سے نکل گیا بھائی اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا وہ توقیق کے لیے ہے ہی نہیں لہذا صرف کیا رہ گیا صرف عمل معلوم ہوا معقود و کیا ہے عمل ہے کہ آج کہ اگر آپ نے سیا میرے لیے تو میں آپ کو کتنی اجرت دوں گا دو دیر ہم دوں گا تو عقد شروع ہو گیا عقد شروع ہو گیا اور آج دے دینا بھائی ذرا جلدی کر دینا یہ جلدی کے لیے ساتھ آ گیا تو یہ عقد جب شروع ہو گیا تو اس کی کوئی انتہا ہے نہیں یہ تو وہ جب بھی سیک کر دے گا کیا دینے پڑیں گے دو دیر ہم اب کل کا دن جب آیا تو وہ آج والا عقد بھی ابھی چل رہا ہے اور کل کے لیے اس نے ایک اور آکد بھی کیا تھا کہ کل آپ کے میرے بیچ ایک اور آکد شروع ہو جائے گا کون سا ایک درہم والا اس کو بھی تو محلت کیا تھا کل کے دن سے مستقبل کی طرف نسبت کی تھی تو جب کل کا دن آیا تو اس میں وہ نیا آقد بھی شروع ہو گیا تو اور وہ پچھلا عقد بھی ہے پچھلے عقد کے مطابق سلائی کی اجرت کتنی تھی دو دیرہ اور نیا عقد شروع ہوا اس میں سلائی کی اجرت کتنی ہے ایک دیرہم تو ایک کے عمل کے مقابلے میں کتنے اجرتیں آ گئیں دو اجرتیں تو اجرت مشغول ہوئی لہذا یہ آفت کیا ہو جائے گا تو پہلے دن میں جو عمل کرے گا اس کے مطابق اجرت دی جائے گی اور دوسرے میں عقد کیا ہوا فاسد ہو گیا پھر یاد رکھو جب آپ فاسد ہو گیا تو اجرت مثل دی جاتی ہے کیا دی جاتی ہے <تصفح> یعنی اس جیسے کام کی جو اجرت ہے وہ دی جاتی ہے لیکن یہ امام صاحب فرماتے ہیں اجرت مثل اور جو اس نے ذکر کیا ہے کہ کل اتنے دوں گا ان میں سے جو کم ہو وہ دینا پڑے گا وجہ اس کی یہ کہ یہ جو ہے یہ آخد جو ہو رہا ہے منافع پر ہے اور منافع کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے عقلن کیونکہ ان کے اندر بقا نہیں ہے قیمت تو اس چیز کی ہوتی ہے جس میں کچھ بقا ہو یہ تو ادھر آتا ہے اگلے لمحے میں یہ گزر جاتا ہے یہ نفع نفع گزر جاتا ہے تو لہذا ان کی جو قیمت آتی ہے وہ آقد کی وجہ سے آتی ہے بغیر آقد کے کسی نفع کی کوئی قیمت نہیں اور انہوں نے خود آکد کرتے ہوئے کیا کہہ دیا تھا کہ کل میں کتنی اجرت دوں گا ایک درہم دوں گا تو اگر اجرے مثل دو درہم بھی ہوتا ہو یا چار درہم بھی ہوتا ہو تو اس زائد کو انہوں نے خود ہی کیا کر چکے ہیں یہ دونوں ساخت کر چکے ہیں زائد کو بھائی ایک پر راضی ہو چکے ہیں سورج سمجھ میں آ تیسری صورت تھی ایک شخص نے دوسرے سے کہا عقد اجارہ کرتے ہوئے اس دکان میں اگر آپ نے عطار کو ٹھہر آیا تو ایک درہم کے بدلے ہے اور اگر اس دکان میں آپ نے لوہار کو ٹھہر آیا تو دو درہم کے بدلے عقد کر لیا پیمان صاحب فرماتے ہیں یہ عقد جائز ہے صاحبین فرماتے ہیں یہ عقد جائز نہیں اس لیے کہ پچھلے عقد جو تھے ان میں جب وہ عجیر عمل کرتا تھا تو اجرت کا مستحق ہو جاتا تھا سمجھ میں آیا بھائی وہاں عمل سے اجرت کا پتہ چل جاتا تھا اور یہاں پر عمل تو ہے ہی نہیں یہ مکان تو کوئی عمل کرنا ہے یا یہ مکان رہائش کے لیے اس کو دے رہا ہے بھائی یہ تو مکان اس کو رہائش کے لیے دے رہا ہے یہاں اس عجیب کو کوئی عمل یہ جو کرایے پر گھر دینے والا ہے اس کو کوئی عمل نہیں کرنا پڑتا ہاں گھر اس نے سپرد کرنا ہے تو گھر کو سپرد کرتے وقت جب گھر کو سپرد کر دے گا یہ اجرت کا مستحق ہو جائے گا اور جب گھر کو سپرد کیا تو کیا اس وقت اجرت پتا چل چکی ہے کہ دو دن ہم ملیں گے مہینے کے بعد یا ایک ملے گا ابھی اس نے کسی کو ٹھہرایا ہی نہیں ہے ابھی اس کے ہم نے حوالے کیا ہے لیکن حوالے کرتے ہی یہ شخص کیا ہو جاتا ہے مالک اجرت کا, کا مستحق ہو جاتا ہے تو کیا حوالے کرتے ہی پتا لگ گیا کہ کون سی कौन ہے حوالے کرتے हवाले کا उजरत یا ہو سکتا ہے پورا مہینہ گزر جائے اس میں وہ کسی کو ٹھہرائی نہ تو اب کچھ پتا لگے گا بھائی کچھ بھی भी بھائی گھر تو اس کے پاس رہا پورا مہینہ تو لیکن उजरत کیا ہو گئی اجرت تو اس پہ آنی چاہیے لیکن اجرت مشغول ہے کون سے اجرت آئی اس نے تو کہا تھا اگر ہتار ٹھہرایا تو ایک دل دوں گا حدار ٹھہرایا تو دو دل دوں گا یا اس نے کسی کو ٹھہرایا ہی نہیں تو پتہ ہی نہیں ہم کس کو اجرت طے کریں لہذا جہالت آئے گی تو اب یہ آقت جائز نہیں امام اعظم کو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو گھر وغیرہ چیز کرایے پر دی ہے اسے لوگ لیتے ہی نفع اٹھانے کے لیے وہ ضرور اس سے نفا اٹھائے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کتنی اجرت ہے کہتے ہیں یہ اسی طرح جیسے درزی کے پاس کپڑے لے گیا تھا اور کہا تھا اگر رومی انداز میں سیئے تو ایک در, دو درہم ہے اور اگر فارسی انداز میں سیا تو ایک درہم ہم ہے یہ بھی اسی کی طرح ہے اس کو اختیار دے دیا مالی مکان آ, وہ کرایے دار کو اختیار دے دیا دو عقد ہیں بھائی اگر کو تو کتنے درہم مہینے کے ایک درہم اور اگر لوہار کو ٹھہراؤ گے تو مہینے کے تو یہ دو عقد ہیں ان میں سے جس کو چاہو تم اختیار کر لو اس کے مطابق مجھے اجرت دے دینا اور باقی آپ نے یہ کہا کہ یہاں پر اجرت تسلیم تسلیم شہ سے واجب ہو جاتی ہے کہ وہ گھر حوالے کرنے سے کیا ہو جاتا ہے اجرت کا مستحق ہو جاتا ہے یا بالفرض گھر میں وہ کسی کو ٹھہراتا ہی نہیں تو صرف دیکھو گھر حوالے کرنے کی وجہ سے وہ کسی کا مستحق ہو چکا ہے اجرت <تصحاب> کا مستحق لیکن اب پتہ نہیں رہا کہ کونسی اجرت ہے تھوڑی یا زیادہ تو امام صاحب فرماتے ہیں اس صورت میں جو تھوڑی ہے وہ تو یقینی ہے وہ کیا ہے ہاں <تصحاب> زائد چونکہ وہ زائد والا اس نے نفا نہیں کمایا لہذا وہ زائد بھی نہیں آئے گی بلکہ کیا آ جائے گی وہ تھوکم والی اقل اقل اجرتیں جو ہے اس پر واجب ہو جائے گی بھائی صورت سمجھ میں آگئی کیونکہ وہ یقینی ہے اس نے تو آ نہیں ہے اور گزشتہ سبق میں بھائی آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اذان اقامت تعلیم قرآن اور حج وغیرہ پر اجرت لینا صحیح ان پر اجارہ صحیح نہیں ہے لیکن میں نے بتلایا تھا یہ متقدمین فقحا کا فتویٰ ہے متاثرین فتقہ کرام فرماتے ہیں کہ اب اذان و اقامت اور تعلیم قرآن وغیرہ پر اجارہ صحیح ہے ان پر اجرت لینا صحیح وجہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ بھائی امور دنیا میں بڑی سستی آ گئی لوگ دین سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں اگر اب بھی اس پر اجرت کی اجازت نہ لینے کی اجازت نہ دی جائے تو خطرہ ہے کہ کہیں آہستہ آہستہ یہ چیزیں مٹ ہی نہ جائیں, جائیں بھائی لہذا اب جائیں وَلَا يجوز اجارت المشا ابی حنیفت رحم اللہ رحم اللہ اجارت المشا مشاع چیز بھائی مشترک چیز مشترک کیا اس کا اجارہ جائز ہے یا اجارہ جائز نے سیما میں اعظم ابو حنیف رحم اللہ فرماتے ہیں مشاع چیز کا اجارہ جائز نے مثلاً دیکھو بھائی یہ گھر ہے بھائی یہ گھر میرے اور زید کے درمیان مشترک ہے میں نے اور اس نے آدھے آدھے پیسے ملائے اور یہ گھر خرید لیا اب ہم دونوں اس کے مالک ہیں لیکن اس میں سے کون سا حصہ میرا ہے کون سا زید کا ہے بھائی جی کوئی طے ہے نہیں بلکہ گھر کے ہر ہر حصے میں ہم دونوں شریک ہیں ابھی ہم نے تقسیم ہی نہیں کیا تقسیم کر لیں گے تو پھر اس کا حصہ الگ ہو جائے گا میرا حصہ لیکن تقسیم سے پہلے گھر کے ہر ہر انچ کے اندر ہر ہر گز کے اندر ہم دونوں شریک ہیں بھائی ہر گز میں آدھا گز اس کا ہوگا آدھا گز میرا ہر انچ کے اندر آدھا انچ زمین اس کی ہے آدھا انچ تو زمین کا جو بھی حصہ پکڑو گے وہ ہم دونوں کے درمیان مشترک ہے تو کیا اس مشترک گھر کو ایک شخص دوسرے کو کرایہ پر دینا چاہتا ہے ایک صرف ایک دینا چاہتا ہے بھائی دونوں مل کے دیتے ہیں وہ تو الگ بات ہے پھر تو وہ اکٹھا ہی جا رہا ہے سارا گھر میں صرف اپنا حصہ کرایہ پر دینا چاہتا ہوں کسی آدمی کو تو کیا یہ میں کر سکتا ہوں امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی یہ درست نہیں اس لیے کہ گھر صرف آپ کا نہیں ہے آپ کے ساتھ ایک اور آدمی بھی شریک ہے اور آپ اکیلے گھر کے حوالے کرنے پر قادر نہیں تو گھر کرایہ کی پر کیسے دیتے ہو سورج سمجھ میں آگئے گئی بھائی نہیں تو کہتے ہیں ولاشا مشترک چیز کا اجارہ جائز نیا اماند ابھی حنیفت رحم اللہ امام صاحب کے نزدیک رحم اللہ اور صاحبین رحم اللہ فرماتے ہیں اجارت المشاع عزت مشاہ چیز کا اجارہ جائز ہے صاحبین فرماتے ہیں جائز ہے بھائی جائز ہے وَيَجُوزُ وَيَجُوزُ وَعِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ زِئر، زِئر کہتے ہیں دایا کو دایا انا بھائی جو بچوں کی پرورش وغیرہ کرتی ہے عورت اس کے لیے رکھ لیتے ہیں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے یا پرورش وغیرہ کے لیے بھائی تو کہتے ہیں بھائی اجرت پر اس دایا یا انہ کو رکھنا جبکہ کہ اجرت معلوم ہو یہ جائز ہے مثلا بھائی ایک آدمی نے بھائی ایک انہ کو اپنے بچوں کے لیے رکھا کہ آپ نے ان بچوں کو دودھ بھی پلانا ہے اور ان کا خیال بھی رکھنا ہے بھائی ان کی دیکھ بھال کرنی ہے اور میں تمہیں مہینے کے دس ہزار روپئے بھی کروں گا بھائی تو اجرت کیا ہوئی دیکھو معلوم ہوئی لہذا یہ اجارہ صحیح ہے اجارہ صحیح ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اجرت معلوم نہیں ہے بلکہ کہتا ہے میرے بچوں کو دودھ بھی پلانا ہے میرے اس بچے کو دودھ بھی پلانا ہے اور ان کی پرورش بھی کرنی ہے خیال رکھنا ہے اور اجرت کیا دیں گے آپ اس نے کہا تو یہ شخص کہتا ہے بھائی آپ کا کھانا پینا اور کپڑے وغیرہ ہمارے ذمے ہیں وہ ہم آپ کو دیں گے بھائی تو کیا یہ اجارہ صحیح ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں ہاں یہ اجارہ صحیح ہے بھائی ضابطے کے مطابق تو یہ اجارہ صحیح نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اجرت مشغول ہے بھائی کے مطابق تو یہ اجارہ کیا ہونا چاہیے جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اجرت مشہور ہے اس نے کیا کہا اجرت کیا طے ہوئی ہے آپ کا کھانا پینا اور آپ کے کپڑے وغیرہ ہم دیا کریں گے ہمارے ذہن ہیں ہے بھائی ان کے بدلے اجارہ ہے تو اب بھائی کھانا پینا اور کپڑے یہ تو مشغول ہو گئے بھائی کھانا پینا ادنا درجے کا بھی ہو سکتا ہے متوسط بھی ہو سکتا ہے اعلیٰ درجے کا بھی ہو سکتا ہے کپڑے بھی بھائی ادنا درجے کے ہیں کوئی متوسط ہیں کوئی اعلیٰ تو بعد میں جھگڑا آنے کا امکان ہے بھائی وہ کہے گی مجھے اعلیٰ قسم کی چیزیں دو اعلیٰ کھانے دو اور اعلیٰ کپڑے دو اور یہ کیا کریں گے اس کو ادنا سے ادنا دینے کی کوشش کریں گے تو جھگڑا آئے گا لہٰذا اس اجارہ کو کیا ہونا چاہیے فاسد ہونا چاہیے لیکن امام صاحب فرماتے ہیں جائز ہے کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں جھگڑے کا امکان نہیں بھائی اس لیے کہ عادت یہ ہے عموماً لوگوں کے اندر کہ جب اپنے بچے کو اس کے سپرد کر رہے ہیں تو وہ یقیناً اس کا بڑا خیال رکھیں گے انا کا بھی اور اس کو کھانا پینا بھی خوب اچھا دیں گے اور کپڑے وغیرہ بھی کیا کریں گے اچھے ہی دیں گے تاکہ یہ ہمارے بچوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے لہذا جھگڑے کا یہاں امکان نہیں بھائی کیونکہ عموماً انا وغیرہ جو دایا ہے اس پر ان چیزوں میں وساش کی جاتی ہے بھائی اس لیے یہ جائز ہے تو یہ مانا بی اجرت معلومتین اور جائز ہے بھائی اجرت پر رکھنا کسی انا کو معلوم اجرت کے بدلے میں مثلا کہا تھا کتنے دوں گا مہینے کے دس ہزار بھائی تو اجرت دیکھو معلوم ہوئی وہ عجود ابھی و اور جائز ہے اس کے کھانے اور اس کے کپڑوں کے بدلے میں بھی آئندہ ابھی حنیفت رحم اللہ کس کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بھائی ول سلیل مستری اچھا بھائی انا کو بچے کے دودھ پلانے کے لیے رکھا تو کیا یہ جس شخص نے اس کو اجرت پر رکھا ہے اس انا کا بھائی نکاح ہو چکا ہے نا اس کا خاون بھائی یہ کیا صورت ہے تو جس عورت کو بچے کے دودھ پلانے کے لیے رکھا ہے اور بچے کی پرورش کے لیے رکھا ہوا ہے دیکھ بھال کے رکھا ہوا ہے اس عورت کا خاون اس عورت سے صحبت کرنا چاہتا ہے بھائی تو کیا وہ مستر جو ہے جس نے اسے اجرت پر رکھا ہے کیا اس کے خامن کو اس سے روک سکتا ہے کہتے نہیں بھائی یہ اس کے خامن کا حق ہے اس کے ساتھ صحبت سے یہ اسے منع نہیں کر سکتا بھائی کہتے ہیں وَلَيْسَ اَن مِن وَطْئِهَا اور یہ مستاجر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ روک دے اس انہ کے خامن کو اس سے صحبت کرنے سے فَإنحَ بَلَت ہاں اگر اس صحبت کی وجہ سے وہ حاملہ حاملہ ہو ہو تو اس صورت کے اندر اس مستاجر کو یہ اجارے کو فسخ کرنے کا حق ہوگا اگر وہ کیا ہو گئے حاملہ ہو گئے بھائی تو پھر اس کے اجارے کو فسخ کرنے کا حق ہوگا بھائی کیوں حق ہوگا یہ وجہ یہ کہ حاملہ کا دودھ بچے کو نقصان دیتا ہے حاملہ کا دودھ کیا ہے بچے کو نقص تو اگر ان کو خوف ہے کہ بچے کو نقصان ہوگا اب اس کا دودھ پینے کی وجہ سے تو یہ کیا کر سکتے ہیں اجارہ کو فسخ کر سکتے ہیں یہ مانا ہے پینا بالت پس اگر وہ انا حاملہ ہو گئی کان لم تو جائس ہے ان لوگوں کے لیے فل اجارہ تھا تو یہ کیا, کیا کریں اجارہ کو فسخ کر دیں کب اضاخوالی مل من ہا جب خوف انہیں اپنے بچے پر اس انا کے دودھ سے کہ اس سے کوئی نقصان ہوگا اس کو والا انتش لحا تام الصبی اور اس انا پر واجب ہے انتس لحا تام الصبی <تصف> کہ وہ درست کرے بچے کے کھانے کو کیا کرے ہاں اس کے لیے کھانے وغیرہ آ, آ, آ, انتظام کرے اور اچھے طریقے سے اس اچھا, اچھا خیال رکھے اس کے لیے وہ تو کھانا اس کے لیے درست کرے کھانا اس کے لیے تیار کرے لیکن کھانا تیار تو وہ کرے کر رہی ہے البتہ خرچہ کس کے ذمہ ہے اس کھانے کا وہ اس بچے کے گھر والوں پر ہی ہے وہ اس کے باپ پر ہی ہے ہاں یہ اس کے لیے تیار کرے گی سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی بچے کی پرورش کا ہی حصہ ہے کہ کیا کیا جاتا ہے اس کے لیے کھانا وغیرہ جو اس نے کھانا ہے وہ اس کے لیے تیار کرے وہ انفل مدت ان فلا اجرا تالہ بھائی ایک آدمی نے ایک عورت کو رکھا اپنے بچے کے لیے دودھ پلانے के लिए بھائی اپنے بچے کو وہ عورت مدت رزارٹ گزر گئی بعد میں پتا چلا یہ سارا عرصہ اس نے اپنا دودھ نہیں پلایا بلکہ بکری یا گائے وغیرہ کا دودھ پلاتی رہی ہے بچے کو تو کیا آپ اس کو اجرت ملے گی کہتے ہیں نہیں بھائی اب اس کو کوئی اجرت نہیں ملے گی اس لیے کہ عقد کس چیز پر ہوا تھا کہ وہ بچے کو اپنا دودھ پلائے گی اور اس نے جس, جس بات پر عقد ہوا تھا وہ عمل اس نے پورا ہی نہیں کیا لہذا اجرت بھی نہیں ملے گی تو کہتے ہیں وہ ان آروضات کو فل مدت ان فلا اجرت اللہ اور اگر اس نے پلایا اس مدت کے اندر بچے کو بکری کا دودھ فلا بک بھیڑ بکری کا دودھ فلا اجرت اللہ اس کے لیے کوئی اجرت نہیں ہے وکل علی اچھا بھائی یہاں سے یہ مسئلہ آپ کو صاحب قدوری بتلا رہے ہیں کہ ایک ش... آ... کہ کس شخص کو کس اجیر کو دوسرے کی چیز روکنے کا حق ہے اور کس اجیر کو دوسرے کی چیز اجرت کے لیے روکنے کا حق نہیں مثلاً بھائی آپ درزی کے پاس اپنا سوٹ سلوانے کے لیے لے گئے اس درزی نے آپ کا سوٹ سی دیا آپ سوٹ لینے کے لیے پہنچے تو آپ نے کہا لاؤ بھائی میرا سوٹ دے دو درزی کہنے لگا نہیں بھائی سوٹ آپ کو بعد میں ملے گا پہلے کیا کرو میری اجرت میرے حوالے کرو تو کیا درزی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کی چیز کو روک لے اجرت وصول کرنے کے لیے کہتے ہیں بھائی ضابطہ یاد رکھو جس شخص کا جس اجیر کا جس اجیب جو ہے اس کے مال کا اثر ہو کس کے اندر کوئی چیز اس کے مال میں سے اس شہ پر لگی ہو جو آپ کی چیز ہے اجیر کے مال میں سے کوئی چیز اس کے ساتھ لگی ہے اس پر کوئی خرچہ ہوا ہے تو پھر تو اس کو روکنے کا حق ہے ورنہ اسے روکنے کا حق سورج سمجھ میں آ رہی ہے جو چیز آپ نے دی ہے عمل کرنے کے لیے اگر اس چیز پر اجیر کا بھی مال لگا ہے مال خرچ ہوا ہے تو پھر تو اسے حق ہے وہ کیا کر سکتا ہے چیز کو روک سکتا ہے جب تک مجھے اجرت نہیں دو گے میں بھی آپ کی چیز آپ کے حوالے اور اگر اجیر کے مال جو ہے اس چیز پر نہیں لگا ہے اس کے ساتھ قائم نہیں ہے تو اس سورت نے روکنے کا حق بھی نہیں اب آپ مجھے بتلائیے بھائی درزی کے پاس جب آپ کپڑا لینے گئے اور اس نے روک لیا آپ کا سوٹ کیا اسے روکنے کا حق ہے یا روکنے کا حق نہیں ہے بھائی کیوں حق ہے روکنے کا بھئے اس کا مال اس پہ لگا وہ ڈھاگا اس نے سلائی کی ہے اس نے بٹن لگائے ہیں کاج وغیرہ جو کام ہے اس نے کیا ہے تو لہذا کیا کیا جائے گا تو اس کا مال اس کے اندر لگا ہوا ہے لہذا اب اس کو روکنے کا حق ہے بھائی آپ کپڑے کو لے گئے رنگ کروانے کے لیے رنگ ریز کے پاس بھائی اب جب آپ کپڑا لینے گئے اور انگریز نے کہا ہاں بھائی میں نے اس پر رنگ تو کر دیا ہے لیکن میں آپ کا کپڑا آپ کو اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک میری اجرت میرے حوالے نہیں کرو گے کیا اسے روکنے کا حق ہے یا روکنے کا حق نہیں ہے روکنے کا حق ہے کیوں حق ہے کیونکہ اس کا مال لگا اس نے وہ رنگ لگایا ہے کپڑے کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے تو اسے روکنے کا حق ہے بھائی ایک آدمی کو آپ نے کہا کہ میرا یہ سامان اٹھاؤ اور وہ سامنے میرے گھر تک پہنچا دو اس <سؤال> نے آپ کا سامان اٹھایا اور گھر تک پہنچا دیا اب <سؤال> آپ سامان پہنچے آپ بھی سامان اٹھانے لگے اس نے کہا بھائی خبردار سامان کو ہاتھ نہیں لگانا پہلے کیا کرو میری اجرت میرے حوالے کرو کیا وہ آپ کی چیز روک سکتا یا نہیں روک سکتا نہیں یہاں نہیں روک سکتا بھائی کوئی اس کا خرچہ ہوا ہے کپڑے پر اس نے کوئی مال لگایا ہے نہیں بھائی کپڑے پر کوئی اس نے مال نہیں لگایا دھوبی کے پاس آپ کپڑے لے گئے بھائی اور دھلوانے وغیرہ کے لیے بھائی اب بھائی کیا وہ دھوبی آپ کے کپڑے روک سکتا ہے اجرت کے لیے کہ نہیں روک سکتا وہ روک سکتا ہے اس کا مال لگا ہے بھائی وہ صابن وغیرہ اس نے لگایا ہے اور اس نے چمک دمک کے لیے اس میں کوئی چیز نیل وغیرہ لگایا اور اسی طرح کلف وغیرہ اس نے اس پر لگائی ہے تو وہ روک سکتا ہے بھائی ہاں اگر وہ ایسا دھوبی ہے جو سادے پانی سے دھوتا ہے بس ایک روپیہ اس کا خرچہ نہیں ہوتا صرف محنت ہے اس کی بس تو سادے پانی سے جو دھونے والا ہے کیونکہ اس کا مال اس پر خرچ نہیں ہوا لہذا اسے روکنے کا کوئی حق نہیں تو کہتے ہیں وہ کل ہی اثر ان فی النی اور ہر وہ کاریگر کے اس کے عمل کا کوئی اثر ہو فی النی کس کے اندر اس چیز کے اندر کل قصاری جیسے کہ دھوبی ہے وسط اور رنگریز ہے تو جس کے عمل کا اثر ہو اس چیز کے اندر میں نے بتلایا کیا معنی ہے اس کے عمل کے اثر کا اس کا کوئی مال لگا ہو اس پر اس کا مال لگا ہو تو فلاح بس نہ بادل فراغ من عملی ہی تو اس کے لیے اس کو یہ حق ہے کہ وہ روک لے اس چیز کو بادل فراغ من عملی ہی اپنے عمل سے فارغ ہونے کے بعد تو اپنے عمل سے فارغ ہونے کے بعد اسے اس چیز کو روکنے کا حق ہے حتہ یا سوفیل یہاں تک کہ وہ اجرت وصول کر لے بھائی و من لِعَمَلِهِ سلیام فِي الْعَيْنِ فی النی اور وہ کاریگر کے نہیں ہے اس کے عمل کا کوئی اثر چیز کے اندر یعنی اس کا کوئی مال نہیں لگا اس چیز میں فَلَيْسَ لَهُ بھی سل آئینہ تو اسے اس چیز کو روکنے کا حق نہیں ہے لجرتی کس چیز کے لیے اجرت کے لیے اسے چیز روکنے کا حق نہیں ہے کل ہمال جیسے ہمال ہے بھائی بوجھ اٹھانے والا ول اور کشتی چلانے والا بھائی آپ دیکھو کشتی سامان لے گئے بھائی ملاح کے کو دیا یہ سامان کشتی میں رکھو دوسرے کنارے پر پہنچاؤ وہاں جا کر وہ کہتے ہیں نہیں بھائی سامان نہیں ملے گا پہلے کیا کرو میری عجرت میرے حوالے کرو یہ نہیں ہے اس لیے کہ اس کا کوئی مال اس چیز کے ساتھ قائم آپ کی چیز پر اس کا کوئی خرچہ نہیں ہوا صورت <عَبَي> مسئلہ یہ میں ایک شخص کے پاس کپڑا لے گیا سلوانے کے لیے اور میں نے جا کر کہا کہ اس کپڑے کا سوٹ مجھے تیار کر دیں کپڑے سے کیا تیار کر دیں سوٹ تیار کر دیں آپ کیا اس شخص کے لیے خود عمل کرنا ضروری ہے یا وہ کسی اور کے ذریعے بھی سلوا سکتا ہے خود सीना ضروری یا کسی اور کے ذریعے بھی سلوا سکتا ہے کہتے ہیں بھائی اگر آکت کے اندر وہ مستر نے شرط لگائی دی تھی مست نے شرط لگائی تھی کہ تم نے خود سینا ہے تو پھر کسی اور کے ذریعے عمل کروانا جائز نہیں اور اگر اس نے شرط نہیں لگائی تھی تو پھر چاہے خود اس کام کو کر دے چاہے اپنے کسی اور کسی اور آدمی کے ذریعے کروا دے سمجھ تو چاہے خود سی دے یا چاہے کیا کرے کسی اور سے ہاں <تصفح> لیکن اگر اس نے شرط لگائی تھی پھر کسی اور کے ذریعے سلوانا جائز نہیں خود ہی اس کو سینہ پڑے گا تو کہتے ہیں وہی رشتہ رہتا پانے آئی اور جب شرط لگا دی کاریگر پر اہ عمل ابھی ہی کہ وہ خود کا عمل کرے گا پلے صلاح ہو رہا ہو تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو استعمال کرے یعنی اس کام کے لیے کسی اور کو سے یہ کام کروائے بھائی وہ ان کا اور اگر اس نے کیا کیا شرط نہیں لگائے مطلق چھوڑ دیا کہ بس یہ کپڑا مجھے سی دو تو کہتے ہیں وطل قمل اور اگر اس کے لیے مطلق چھوڑ دیا عمل کو فل تاجر میاں مل تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا کر دے کسی ایسے شخص کو اجرت پر رکھ لے جو کیا کرے اس کام کو کر لے آپ ایک آدمی کے پاس لے گئے بھائی یہ سوٹ میرا سی دو اس نے کیا, کیا آگے ایک اور آدمی کو اجرت پر رکھا اور اس کے ذریعے سلوا دیا تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے شرط نہیں لگائی تھی اگر شرط لگائی ہوتی کہ تم نے سینا ہے تو پھر اسی کو سینا پڑے گا کسی اور سے سلوانا درست نہیں اور وہ اختلاف آیا جی سورت مسل یہ بھائی مستر کے اندر اور اجیر میں اختلاف آ گیا عمل کے اندر میں کپڑا لے گیا درزی کے پاس سلوانے کے لیے اچھا اب جب اس نے سی دیا ہے میں لینے کے لیے پہنچا اس نے نکالا بھائی سلا ہوا کپڑا میں نے دیکھا تو اس نے اس کے شلوار قمیض سی ہے میں نے کہا بھائی میں نے تو آپ کو شلوار قمیض کا نہیں کہا تھا میں نے تو آپ کو شلوار کرتے کا کہا تھا بھائی آپ نے تو میرا سارا کپڑا خراب کر دیا اب کیا کریں بھائی درزی کہتا ہے نہیں آپ نے مجھے شلوار قمیض ہی کا کہا تھا میں کہتا ہوں نہیں میں نے کیا کہا تھا شلوار کرتے کا کہا تھا بھائی اختلاف ہے اب کس کی بات معتبر ہے قاضی کے پاس چلے جاتے ہیں کیا جائے کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ چیز کس کی تھی مستاجر کی چیز تھی تو اسی کو زیادہ پتا ہوگا کہ میں نے کس چیز کی اجازت دی ہے اور کس چیز کی اجازت نہیں دی لہذا کپڑے والے کا کال معتبر ہے کپڑے والے کا کپڑے والے کے قول کے معتبر ہونے کا کیا معنی بھائی میں نے آپ کو ایک ضابطہ بتلایا تھا البئی علی المدعی مین علی من کار تو قول کے معتبر ہونے کا کیا معنی معلوم ہوا یہ منکر ہے قول کس کا معتبر ہوتا ہے بھائی جب جاتا ہے قاضی کے بعد جا کر کہتا ہے قاضی صاحب اس نے میرے ایک ہزار روپیہ دینا ہے تو کیا قاضل سے فوراً قسم لے لیتا ہے دعوی کرنے والے سے یا کیا کرتا ہے بھائی جو مدعی ہوتا ہے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہم فوراً اسے کہیں گے تم نے دعویٰ کیا ہے کس کو لے کر آؤ بھائی. گواہوں کو لے کر آؤ بھائی تمہاری اپنی بات کا کو کوئی ایسے نہیں وہ گواہ کر گواہی دیں اگر تمہارے پاس دو گواہ ہیں تو ٹھیک اگر دو گواہ نہیں ہیں تو قول کس کا معتبر ہے منکر کا اس <تصفح> کی طرف ہم جائیں گے اور اس سے قسم لے لیں گے کہ قسم کھاؤ معاملہ ایسا نہیں ہے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو لہذا یہاں بھی امام صاحب کیا فرما رہے ہیں کس <تصفح> کا معتبر ہے <تصفح> قول کپڑے کے مالک کا قول معتبر ہے کیونکہ اجازت اس نے دی تھی تو اسی کو زیادہ پتا ہوگا کہ میں نے کس چیز کی اجازت دی ہے اور کس چیز کی اجازت نہیں دی تو اب قول کے معتبر ہونے کا کیا مانا یعنی اس سے قسم لی جائے گی قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہے معلوم ہوا در اصل وہ کون ہے منکر ہے درزی معلوم ہوا مدعی ہے جب یہ بات آ جائے نا کہ فلاں کا قول معتبر ہے فوراً سمجھ آیا کرو یہ کون ہے منکر اور دوسرا کون ہے مدعی اور مدعی پر کیا ہوتا ہے بھائی بھائی مدعی پر اور منکر, منکر کا قول معتبر ہوتا ہے کس چیز کے ساتھ؟ قسم کے ساتھ ساتھ قسم لہذا اس کپڑے والے کے قول کا ویسی اعتبار کر لیں گے یا قسم کے ساتھ قسم کے ساتھ لیکن اس سے پہلے درزی ہے چونکہ مدعی تو درجی سے پوچھا جائے گا کوئی گواہ پیش کر دو اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکا تو پھر کیا کیا جائے گا اس کپڑے کے مالک سے قسم لے لیجیے گی مسئلہ سمجھ میں آیا تو جہاں بھی یہ بات آ جائے کہ قول اس کا معتبر ہے آپ فوراً سمجھ جانا کہ کس چیز کے یہ دراصل کون ہے کون گیر ہے اور قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہے جبکہ دوسرا شخص مدعی ہے اور اس کے ذمے بہینہ ہے اگر وہ گواہ پیش کر دیتا ہے تو پھر ادھر قسم کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں اور یہی صورت بنا لو رنگنے کے اندر بھی بھائی میں نے سرخ رنگ لگانا اس پر بھائی اختلاف آ گیا رنگریز کہتا ہے نہیں بھائی آپ نے مجھے کیا کہا تھا آپ نے مجھے زرد رنگ کا کہا تھا سرخ رنگ کا نہیں کہا دونوں قاضی کے پاس چلے گئے تو کس کا خال پہنچتا کپڑے کے مالک کا قول معتبر اور معلوم ہوا وہ جو کاریگر ہے رنگ ریز جو ہے وہ مدعی ہے اس کے ذمہ کیا ضروری بہینہ ضروری بہینہ نہ پیش کر سکے تو کپڑے کے مالک سے قسم لے لی جائے گی اور اس کے حق میں فیصلہ کر دی جائے گی وہ عز طالبل خیات و صبا و اور جب اختلاف کیا درزی نے اور رنگ ریز نے اور کپڑے کے مالک نے فقال صاحب صوبی تو کپڑے کا مالک جو ہے وہ درزی سے کہتا ہے امرتو کا انتا ملو قبا ان میں نے تو تجھے حکم دیا تھا کہ تو اس کو قبا بنا دے وقال الخیات و اور درزی کہتا ہے کہ تو نے مجھے قمیص کا کہا تھا اوقال صاحب یہ کپڑے کا مالک رنگریز سے کہتا ہے امر تنتخ بغہ تو تجھے کہا تھا کہ اسے سرخ رنگ دے سب بگو کے معنی ہوتے ہیں رنگنا رنگنا احمر سرخ رنگ کو کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا کہ اس کو سرخ رنگ دے دے سب تو تو نے اس کو زرد رنگ دے دیا ہے اسفر کسے کہتے ہیں زرد رنگ کو فل قول قول پس قول جو معتبر ہے وہ کس کا ہے کپڑے کے مائیم مالک مائیم کا قول معتبر ہے ما یمینی ساتھ اس کی قسم کے فہن ہا پس اگر اس نے قسم اٹھا لی فل خیات وامین ان تو درجی ضامین ہوگا اسے کپڑے کا زمان دینا پڑے گا یا وہ رنگریزام ہوگا اسے کپڑے کا زمان دینا پڑے گا ان قا سوب عامل <لِي> بھائی اب اور اختلاف آیا ایک آدمی نے دوسرے کو کپڑا دیا تھا سینے کے لیے یا رنگنے کے لیے اور جب وہ کپڑا لینے پہنچا کہ لو بھائی وہ سوٹ تیار ہو گیا مجھے دے دو اس نے سوٹ دیا اب اٹھا کر سوٹ جانے لگا درزی کہتا ہے بھائی پیسے تو دے دو آپ نے پیسے نہیں دیے کہتے پیسے کس چیز کی آپ نے تو کہا تھا میں مفت سی کر دوں گا یار انگریز سے کپڑا لے کر جانے لگا انگریز نے کہا بھائی پیسے تو دو اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا میں مفت سی کر دوں گا اب اختلاف آیا کپڑے کا مالک کہتا ہے اس نے مجھے مفت سینے کے کہا تھا اور وہ کاریگر کیا کہتا ہے کہ میں نے مفت کی بات نہیں کی اب کیا کیا جائے دونوں میں اختلاف آیا قاضی کے پاس چلے گئے بھئی فقاہ کرام پر اللہ تعالی کی کروڑہ رحمتیں نازل ہوں کتنے مسائل آسان کر دی ایک ایک صورت بنا کر پیش کر دی بجائے اس کے کہ ہم اگر اپنی عمریں بھی لگا دیتے چند مسائل کا بھی پتہ نہ چلتا جو ظاہری ظاہری ہیں ان کا تو پتہ لگ جاتا فقاہ کرام نے ساری زندگیاں لگا دیں اللہ نے ان کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا تھا گویا کہ قرآن اور और سے ایک ایک مسئلہ نکالا اور ہمارے سامنے پلیٹ میں سجا सजा कर بہترین کھانے کی صورت میں رکھ रख کہ لو اب مزے سے کھاؤ بھائی ہم نے تو راتیں گزار دی جاگتے رہے دن گزار دیے جاگتے رہے اور آپ کے لیے یہ مسائل قرآن اور حبیث سے اخذ کیے اللہ پھر بھی بعض جو زمانہ بہا کے خلاف زبان کھولتے ہیں زبان درازی کرتے ہیں ان کی حیثیت تو دیکھا کرو جو زبان درازی کرتا ہے کوئی امام اعظم وہ خنیفہ رحم اللہ کے خلاف بولتا ہے اس شخص کی حیثیت دیکھا کرو گھٹیا ترین لوگوں میں سے ہوگا ادنا ترین لوگوں میں سے ہوگا لیکن اپنے آپ کو بڑا فقیر سمجھتا ہے دین کو جو سمجھنے والا ہے بس یہی آیا ہے اس سے پہلے تو کوئی تھا ہی تعاف ویسی چیز ہے انسان اندھا ہو جاتا ہے بس اندھا ہو جاتا ہے امام اعظم خلیفہ رحم اللہ کے خلاف بات کرتا ہے امام صاحب کا مقام نہیں جانتا بھائی تابڑی ہیں تابڑی والا نا جنہوں نے صحابی کی زیادہ صحابی صحابہ کی زیارت کی ہے تابڑی کا مقام جانتے ہو بھائی تابعی وہ شخص ہے جس نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا بھائی یہ شرف کوئی معمولی شرف ہے علم کو ایک طرف رکھو بھائی ویسے تابی ہونے کوئی دیکھ لو تو تمہیں اپنی زبانیں بند کر لینی چاہیے بھائی فضول باتیں کرتے ہیں امام صاحب کے خلاف بھائی حیاء حیاء ختم ہو گئی مولانا ریڑی پر کھڑا ہوتا ہے امام صاحب کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے بھائی امام صاحب کو حدیثیں نہیں تھیں یاد بھائی فلاں یاد بھائی اچھا امام صاحب کو نہیں تھی یاد تجھے یاد ہے بھائی کوئی ایک حدیث تو سناؤ ترجمے رٹے ہوتے ہیں دو چار چھ حدیثوں کے ترجمے رٹے ہوتے ہیں اور وہ ترجمے بھی یاد رکھو <سؤال> ان پہ میرا خیال ہے ان کو شاید ایک ذرہ اجر نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے وہ جو ترجمے بھی رٹے ہوتے ہیں کسی دین کی خدمت کے لیے نہیں رٹے ہوتے ہیں، صرف کسی رٹے ہوتے ہیں اعتراض <سؤال> کروں گا میں جا کر اعتراض کروں گا بھائی, بھائی آپ نے حدیث کا ترجمہ یاد کر لیا یہ بھی بڑی سعادت کی بات تھی لیکن آپ نیت تو رکھتے کہ میں کس لیے کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو یاد کر رہا ہوں دین کی ایک بات کو نہیں نیت یہ نہیں ہوتی نیت ہوتی ہے کہ میں کیا کروں گا جا کر احترام کروں گا اللہ بس آنکھوں پر بھائی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی کامل ہدایت بھائی سمجھ میں آیا غلط راستہ ہے ان لوگوں کا غلط راستہ ہے کرام بڑے محترم لوگ ہیں ہم تو بھائی ہر فقیر کا احترام کرتے ہیں چاہے وہ شافعی ہو چاہے خمبلی ہو چاہے مالکی ہو سمجھ میں آیا سب یہ اللہ کے دین کے راستے ہیں بھائی سب اللہ کے دین سارے راستے اللہ تک پہنچانے والے ہیں حضور صلی حضوص وسلم تک پہنچانے والے ہیں اور یہ نہیں کہ ان کو پتا نہیں ہوتا ہم غلط کر رہے ہیں غلط ان کو بھی پتا ہوتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں بھائی اس مسئلے کے اندر تو احناف کے پاس بھی حدیثیں موجود ہیں فلاں فلا مسئلے کے اندر احناف کے پاس بھی یہ, یہ بڑی حدیث آ گئی مثلا جو مسئلہ ان کی نظر میں آیا دو چار مسئلے تو ہوتے ہیں ان کو باقی تو کچھ پتا نہیں ہوتا تو وہ دو چار مسائل کی یہ تو ہیں لیکن اس مسئلے میں تو جو میں تو ان کے خلاف بات کر رہا ہوں ان کے پاس بھی حدیثیں دلیل میں موجود ہیں آنکھیں بند کر کے ان کے سامنے کوئی ہمارے مسئلے کی حدیث ذکر کر دو جاہل اجہل ہوگا سمجھ میں آیا بھائی جاہل اجہل ہوگا لیکن آنکھیں بند کر کے کہہ دے گا یہ حدیث ضعیف ہے اتنی ضرورت ہو گئی بھائی حدیث کے بارے میں اولاما حدیث پر ضعیف کا حکم لگاتے ہوئے کانپتے ہیں والا نا آرسے کی تحقیقات کرنے کے بعد جا کر فکا اولاما محدثین نے ایک ایک حدیث کی چھان کی زندگیاں گزار دیں. پھر جا کر حکم لگاتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ, یہ حدیث ضائف یہ ایک پر کھڑا ہوا ہے یہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے آنکھیں بند کر کے کہہ دے گا حدیث ضائف ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے بھائی. بڑا غلط طریقہ ان لوگوں کا ہے بھائی سمجھ میں حسد بغض احناف کے خلاف دلوں میں بھرا ہوتا ہے عجیب بات ہے بھائی تمہیں حسد اور بغض کے لیے احناف ہی ملے ہیں کافر تھوڑے پڑ گئے دنیا کے اندر تم کافروں کے مقابلے کی تیاری نہیں کرتے احناف کے مقابلے کی تیاری کرتے ہو بھائی اچھا بھائی کیا بات ہو رہی تھی ہاں تو دیکھو فکاہ کرام نے ایک ایک مسئلہ لکھ دیا سامنے واضح کر دیا بھائی تو بھائی وہ شخص کہتا ہے کاریگر کہتا ہے میں نے اجرت پر کام کیا ہے اور وہ چیز کا مالک کیا کہتا ہے تم نے تو میرے لیے یہ کام مفت کیا ہے اب کیا جائے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ کپڑے کے مالک کا ہال معتبر ہے یعنی کپڑے کے مالک سے کیا لی جائے گی قسم معلوم ہوا وہ کون ہے منکر ہے م. اور دوسرے پر کیا آ جائے گی بہینا معلوم ہوا وہ مندائی ہے تو اس سے ذمہ ہے تو اگر وہ بہینا پیش کر دیتا ہے ٹھیک بہینا نہیں پیش کرتا تو کس کی بات مانی جائے گی کپڑے okay. کے مالک کی بات مان جائے گی جبکہ وہ قسم اٹھا لے جبکہ امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں اگر اس کام کرنے والے کا پیشہ یہ ہے کام کرنے والے کا تو پھر یعنی وہ کپڑے سیتا ہے اور اس کے پیسے لیا کرتا ہے تو اس کو بھی اس پر بھی اجرت ضروری ہو جائے گی کیونکہ جب وہ کرتا ہی اس طرح ہے تو معلوم ہو یہ کپڑا بھی اس نے کس طریقے پر عمل کیا ہوگا اجرت پر کیا ہوگا جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں شہرت کو دیکھا جائے گا بھائی یہ شخص کاریگر اس کام میں مشہور ہے سب کو پتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ کام کرتا ہے اجرت پر کرتا ہے تو اگر مشہور ہے سب کو پتا ہے وہ یہ کام اجرت پر کرتا ہے تو اب وہ اجرت آ... کیا, کیا جائے گا تو اب اس کا اور معتبر ہے اور اب اس سے قسم لی جائے گی معلوم ہوا اب کپڑے کا مالک کون بن گیا مدعی بن جائے گا اور وہ کاریگر کیا بن جائے گا منکر بن جائے گا دیکھیے بھائی وہی خالص صاحبی عامل تہولی بغیر اجرتن اور اگر کپڑے کے مالک نے کہا کہ تو نے اس کو بنا عمل کیا ہے میرے لیے بغیر اجرت کے وقالت اجرتن اور کپڑے کے وہ جو کاریگر ہے وہ کہتا ہے اجرت کے عوض میں کیا ہے فلقل ابھی حنیفہ طرح تو قول جو ہے وہ کپڑے کے مالک کا معتبر ہے ساتھ اس کی قسم کے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک و قال ابو یوسف فرحم اللہ امکان حریف اللہ فلاح العجر کہ امام یوس رحم اللہ فرماتے ہیں اگر وہ کاریگر ہے اسی کام کا یا پیشہ کرنے والا ہے اسی کام کا حریف کہتے ہیں کاریگر کو پیشے والا اگر وہ کاریگر ہے پیشے والا ہے اسی چیز کا فلاجرت اس کے لیے اجرت ہے اسے اجرت کی جائے گی وہ لمف ہریفن لہو فلا اجرت لہو اور اگر یہ اس چیز کا پیشہ کرنے والا نہیں ہے تو اس کے लिए کوئی اجرت نہیں ہے وقال محمد الرحم اللہ تعالی اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں فالقول قوله انه عمله امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کاریگر جو ہے مبتلاً وہ کیا ہے مبتلاً معروف فن مشہور ہے لہٰذ حسام کا, کا بھائی اس کام کا میں مشہور ہے بھائی اس فن میں دل کس کے بدلے میں اجرتی یعنی مشہور ہے کہ یہ کام کس کے بدلے میں کرتا ہے اجرت کے فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ تو قول قول اسی کا معتبر ہے مَع ساتھ اس قسم کے, کہ اجرت, کے. اس نے یہ کام کیا ہے اجرت کے بدلے میں اجرت کے بدلے میں سورج سمجھ میں آ تو بھائی دیکھو امام صاحب کیا فرماتے تھے قول کس کا معتبر کپڑے کے مالک کا قول معتبر معلوم ہوا وہ کاریگر کون ہے مدعی اور یہ کون ان کی یوسف رم اللہ فرماتے ہیں اگر اس کا پیشہ یہ ہے تو اجرت اس کو دلائی جائے گی ورنہ اجرت نہیں ملے اور امام محمد رم اللہ فرماتے ہیں کہ شہرت کو دیکھو اگر وہ اس کام میں مشہور ہے کہ وہ یہ کام پیسے لے کر کرتا ہے تو اب یہاں پر بھی اس کا فون معتبر ہوگا اس کی قسم کے سب تو دیکھیے صاحبین نے ظاہر حال کو دلیل بنایا چیز کو دلیل بنایا بھائی ظاہر حال کو دلیل بنایا وہ لب لوگوں سے وہ کام ہی یہ کرتا ہے مشہور ہے کہ پیسے لے کر وہ یہ کام کرتا ہے تو ظاہر حال یہی ہے کہ یقینا اس کے ساتھ ہی جو اس نے اجارے کا آکد کیا یہ کس کے بدلے میں کیا ہوگا اجرت کے بدلے میں کیا ہوگا کس کے بدلے میں اجرت کے بدلے میں تو صاحب نے ظاہر حال کو دلیل بنایا اجرت کے لازم کرنے کے لیے کے لیے ہاں کہ جب وہ باقی لوگوں کے ساتھ اس طرح کرتا ہے ان سے پیسے لے کر انہیں اس کے کام کر کے دیتا ہے تو یقیناً ظاہر یہی ہے کہ اس کے ساتھ اس نے اسی طرح آفت کیا ہوگا اس کے مقابلے میں امام صاحب نے کیا فرمایا تھا کس کا قول ماحبر ہے کپڑے کے مالک کا امام صاحب فرماتے ہیں بھائی ظاہر حال ظاہر حال دفاع کی دلیل تو بن سکتا ہے الزام کی دلیل نہیں بن الزام کی دلیل نہیں بن سکتا کیسے بھائی دفاع کی دلیل الزام کی بھائی دیکھو ظاہر حال کے ذریعے کسی سے کسی حق کو دفاع تو کیا جا سکتا ہے دور تو کیا جا سکتا ہے لیکن کسی پر کسی کا حق لازم نہیں کیا یہاں پر دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں صاحب نے کیا کہا ظاہر حال کو دیکھو اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو کپڑے کے مالک پر اجرات لازم تو ظاہر حال کو کس چیز کی دلیل بنا دیا <تصفح> حق لازم کرنے کی کس چیز کی دلیل بنایا <تصفح> اور احمد صاحب کیا فرماتے ہیں ظاہر حال دفاع کی دلیل تو بن سکتا ہے لیکن حق لازم کرنے کی دلیل <تصفح> نہیں بن سکتا کیسے دیکھو مثال سے بات واضح ہو جائے گی میں نے ایک آدمی سے پنچک کی کرایہ پر لی گئی पंचक्की आप जानते हो ऊपर से बड़ा तेज पानी आता है और एक कमरा बनाया जाता है उस कमरे के अंदर एक पत्थर है बड़ा सा वजनी सा और वो पानी उस कमरे में से गुजरता है उस पत्थर को घुमाता हुआ प्रेशर की वजह से पत्थर को घुमा रहा है और तो वो चक्की पानी के चल रही है इसको क्या कहते हैं पंचक्की समझ में आया भाई تو یہ پنچکی بھائی دیکھیے کبھی آپ لوگوں نے بھائی ہاں بڑا شور ہوتا ہے اس کا تو یہ پنچکی اب میں نے ایک آدمی سے کرایہ پر لے لی ایک مہینے کے لیے مہینے کے بعد आया وہ آیا بھائی لاؤ بھائی کرایہ دے دو میں نے کہا بھائی پانی ایک مہینے سے بند ہے پانی نہیں آ رہا چکی کا تو میں فائدہ ہی نہیں اٹھا سکا تو پیسے کس بات میں کہا نہیں پانی تو کیسے نہیں آ رہا میں نے کہا دیکھو اس نے دیکھا تو پانی خشک ہے بالکل اس نے کہا نہیں بھائی پانی آ رہا تھا یہ آج کل میں پانی بند ہوا ہوگا پانی تو پانی تو آ رہا تھا یہ آج کل میں بھائی مدت کے بعد پانی بند ہوا ہوگا مدت پوری ہونے کے بعد جھگڑا آ گیا میں کہتا ہوں نہیں شروع سے پانی بند ہے وہ کہتا ہے نہیں پانی اب بند ہوا ہوگا شروع سے پانی بند نہیں تھا آپ نے نفع اٹھایا میں نے چیز آپ کے حوالے کی تھی اب مجھے کرایہ دو اب ہم جھگڑا ہوا ہمارے درمیان تو ہم دونوں چلے گئے قاضی کے پاس بھائی کاضی صاحب یہ مسئلہ پیش آ گیا کیا کیا جائے تو دیکھو وہ پنچکی والا میرے اوپر مجھ پر اجرت لازم کرنا چاہتا ہے اور میں اس اپنے اوپر سے اس کی اجرت کو دفع کرنا چاہتا ہوں صورت سمجھ میں آ رہی ہے وہ چاہتا ہے میری اجرت تمہارے اوپر لازم ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں اجرت کو اپنے سے دفع کر رہا ہوں کہ نہیں مجھ پر تمہاری کوئی اجرت نہیں اب کہتے ہیں یہاں ظاہر حال کو دیکھا جائے گا اور تو کوئی ہمارے پاس ذریعہ ہے نہیں کوئی گواہ وغیرہ کچھ نہیں ہے ظاہر حال کو دیکھیں گے قاضی دیکھے گا کسی آدمی کو بھیجے گا یا خود جائے گا دیکھے گا بھائی پنچکی کا پانی کس وقت کیا ہے وہ کہے گا اس وقت پانی بند ہے تو یہ ظاہر حال یہ ہے کہ جب اس وقت پانی بند ہے معلوم ہوا یہ پہلے سے ہی بند تھا یہ پانی کیا تھا پہلے تو ظاہر حال کو دلیل بنایا یعنی جو آج صورت ہے معلوم ہوا پہلے بھی ایسی ہی تھی اور ظاہر حال کو دلیل بنا کر مجھ سے اس کی اجرت کو دفاع کیا جائے گا کیا کیا جائے گا اس کی اجرت دفاع ہو جائے گی مجھ سے یعنی اب مجھ پر لازم نہیں ہوگی تو ظاہر حال کس کی دلیل بن گیا اب ظاہر حال کی وجہ سے کیا فیصلہ کس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا جس نے چیز کرائے پر رہی تھی اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اس وقت پانی نہیں آ رہا معلوم ہوا ماضی کے اندر بھی پانی نہیں آ رہا تو ظاہر حال کو کس کی دلیل بنایا حق کو لازم کرنے کی دلیل بنایا یا حق کو دفع کرنے کی دلیل بنایا حق کو دفا کرنے کی تو اس کو دلیل بنایا اور مجھ سے اس کی اجرت کا جو حق تھا وہ دفاع ہوا دور ہوا بھائی تو دیکھا امام صاحب فرماتے ہیں ظاہر حال کے ذریعے کسی سے حق کو دفاع تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ذریعے حق کو کسی پر لازم نہیں کیا تو اس چکی والے مسئلے کے اندر بھائی وہ تو حق کو دفاع کیا تھا وہ جائز ہے وہاں ایسا کرنا چاہیے لیکن یہاں پر آپ ظاہر حال کے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہیں کپڑے کے مالک پر اجرت کو لازم کرنا چاہتے ہیں اور ظاہر حال الزام کی دلیل نہیں بن سکتا ہاں البتہ دفع کی دلیل بن سکتا ہے چلیے بس مولانا المرام اللہ عالم حقیقت الکلام